اب وہ آیت کریمہ کی تفسیر ہے جو ہر جمت المبارک کے دوسرے خطبے میں اکثر مساجد میں یہ آیت کریمہ تلاوت کی جاتی ہے یہ آیت کریمہ وہ آیت کریمہ ہے کہ حضرت عثمان بن مزنون رضی اللہ تعالی عنہ اسی آیت کریمہ کو سن کر مسلمان ہو گئے کئی کافر اس آیت کریمہ کو سن کر مسلمان ہوئے ابو جہل ولید بن مغیرہ جیسے کافر بھی جب اس آیت کریمہ کو انہوں نے سنا تو انہوں نے کہا کہ اس کا مثل تو ہم نے کہیں سنا ہی نہیں ہے ان اللہ یا مرو بل ادلی دل قربا بے شک اللہ تعالی انصاف کا تمہیں حکم دیتا ہے نیکی کا حکم دیتا ہے اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے تین چیزوں کا حکم دیا گیا انصاف کرنا نیکی کرنا احسان سے مراد نیکی ہے اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا وہ ین عن پادشاہ ایول من اور اللہ تعالیٰ تمہیں بے حیائی سے برائی سے اور بغاوت سے سرکشی سے روکتا ہے تین چیزوں سے روکا گیا بے حیائی سے برائی سے گناہ سے اور بغی مانے بغاوت سرکشی سے آپ دیکھیں کہ روکنے میں جو چیزیں ہیں وہ سب سے پہلے بے حیائی ہے اور اسی چیز کو کافروں نے سمجھ لیا کہ مسلمانوں کی جان جو ہے وہ بے حیائی سے رکنا ہے مسلمانوں کے خلاف انہوں نے بے حیائی کا سیلاب بہا دیا اللہ تعالی ہم میں وہ قوت عطا فرمائے کہ ہم اس سیلاب کو روکنے میں کامیاب ہو جائیں یا حکم اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے مجھے بتائیے ہمارا کوئی محسن اگر نصیحت کرے تو ہم اس کی نصیحت کو ٹھکرانے کی طاقت نہیں رکھتے کروں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا وہ اوفوبیاحد اللہ ادا آحت تم اور تم اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو جو تم نے اللہ سے کیا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک وعدہ ہے کہ میں اللہ کا فرما بردار رہوں گا رسول اللہ کا فرما بردار رہوں گا اللہ کی عبادت کروں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو میں ان کی فرما برداری کروں گا کیا ہم اس وعدے پر کاربن ہیں اور پابند ہیں والا تن عدال بعد تو اور اپنی قسمیں پختہ کر لینے کے بعد مت توڑو اگر کوئی قسم کھا لے تو حت الامکان قسم کو پورا کرنے کی کوشش کرے اور اگر قسم توڑنا درست نہ ہو اور توڑ دے تو اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگے اور اس کا کفارہ بھی ادا کرے قسم توڑنے پر اسے کفارہ ہر صورت میں دینا ہوگا لیکن یہ کفارہ اس قسم کے بارے میں ہے جو فیوچر کی قسم ہو کفارے کا بیان ساتویں پارے میں ہم سماد کر چکے وقت جال تم اللہ علیہ اور بے شک تم قسم کھا کر اللہ کو جامن بنا چکے حسن تم نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ کام نہیں کروں گا اس کے معنی یہ ہے کہ تم نے اللہ کو جامن بنا دیا کہ اللہ گواہ ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا پھر تمہاری کیسے ضرورت ہوتی ہے کہ تم قسم توڑ دیتے ہو یہ وہ لوگ خیال کریں بعد بعد میں جھوٹی قسم کھاتے ہیں حدیث پاک آپ نے سماعت کی ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ معاملہ پیش کیا گیا کہ ایک شخص سے ایک صحابی رسول نے بکری طلب کی اس نے کہا یہ بکری میں آپ کو اتنے میں بیچوں گا تو آپ نے کہا میں تین درم تمہیں دوں گا تو اس نے کہا تین درہم میں تو خدا کی قسم میں بکری نہیں بیچوں گا تو ان صاحب رسول نے کہا ٹھیک ہے پھر مجھے نہیں خریدنی ہو جانے لگے تو اس نے بلایا اور ادھر ادھر کی باتیں کی اور آخر کار تین درہم میں وہ بکری دے دی پہلے قسم کھائی کہ میں خدا کی قسم یہ بکری تین درم میں نہیں دوں گا اور پھر بعد میں تین درم میں دے دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرمایا اس نے اپنی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے آخرت کو برباد کر دیا ان اللہ بے شک جو تم کرتے ہو اللہ تعالی اسے خوب جانتا ہے ولاقون کلتی نقد غزلہ ممبادی قوت ان کا سا اور تم اس عورت کی طرح نہ ہونا کہ جو مضبوط جوڑنے کے بعد اپنے سوت کو ریزہ ریزہ کر کے توڑ دیتی عرب کے اندر ایک عورت تھی کہ جس کا ذہن خراب ہو گیا تھا اور اس کو وسوسے اور رہم بہت آتے تھے یہ اپنی کنیزوں سے سارا دن انہیں حکم دیتی وہ دھاگے سے کپڑا بناتے اور جب وہ کنیزیں دھاگے سے کپڑا بنا لیتی تو اب دوپہر کے بعد ان کو حکم دیتی کہ ایک ایک دھاگا تم دوبارہ الگ کر دو تو جو صبح سے لے کر دوپہر تک محنت کی ہوتی شام تک وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی تو جس طرح وہ اپنے کپڑے کو ریزہ ریزہ کرتی بنائے ہوئے کپڑے کو اسی طرح تم قسمیں کھا کر پختہ معاملہ کرنے کے بعد اس معاملے کو ریزہ ریزہ نہ کرو تتخون ایمان کم دخلم بئی تم اپنی قسموں کو اپنے آپس میں دھوکہ دینے کے لیے ایک ہیلا بناتے ہو ان انتقنا امتن یا اربا من امتن کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا ہو جائے حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہوں اشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ ایک قوم سے معاہدہ کرتے اور جب دوسری قوم اس سے زیادہ تعداد یا مال یا قوت میں پاتے تو پہلے لوگوں سے جو معاہدہ کیا تھا اسے توڑ دیتے اور اب دوسرے لوگوں سے معاہدہ کرتے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا اور معاہدے کی پابندی کا حکم دیا اور اسی طرح ان لوگوں کی بھی مذمت ہے کہ جو بزنس کے اندر ایک سودا طے کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ فلاں سے دام زیادہ مل رہے ہیں تو ہیلے بہانا کر کے سودا توڑ دیتے ہیں یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی حالانکہ یہ حرام ہے گنا ہے جب آپ نے ایک معاہدہ کر لیا ایک چیز بیچ دی اب اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں نے کم میں بیچی ہے یا دام بڑھ گئے ہیں تو اب آپ اپنی طرف سے اس سودے کو توڑ نہیں سکتے جو معاہدہ ہوا ہے چاہے زبانی ہوا ہے اب آپ اس سے پھر جائیں گے تو یہ جہنم میں جانے والے کام ہے لیکن ہماری مارکیٹ میں یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے لینے والا جب یہ دیکھتا ہے کہ چیز سستی ہو گئی تو وہ نکلنے کی کرتا ہے اسی طرح دینے والے کے ساتھ بھی یہی معاملات ہیں ان نما یبلو کم اللہ بھی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہاری آزمائش فرماتا ہے اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ جنہوں نے ایک چیز خریدی اب اس کے دام گر گئے تو یہ ان کی آزمائش ہے کیا اب بھی وہ اپنے معاہدے پر اور اپنی زبان پر قائم رہتے ہیں انسان کی زبان بڑی چیز ہے وہ زبان دے چکا اب وہ کیسے پھر جائے لیکن نوزب اللہ مزال جو فلیٹ دکانوں اور پلاٹس کے کاروبار ہوتے ہیں اس میں اس قدر جھوٹ ہے اس قدر فراڈ ہے اور اتنا جھوٹ بولا جاتا ہے اتنے جھوٹے وعدے کیے جاتے ہیں اتنا دھوکا ہے الامان والحفیظ یہاں تک کہ لوگ داڑھی شریف رکھ کر بظاہر نمازی بھی ہیں چلیں داڑھی شریف نہیں ہے لیکن نمازی ہے سر پر ٹوپی ہے چلیں ٹوپی بھی نہیں نمازی بھی نہیں لیکن مسلمان تو ہے تو مسلمان ہے یا نمازی ہے یا مذہبی شخص ہے لیکن جب اس فیلڈ میں جاتا ہے تو نہ جانے کیا ہو جاتا ہے بہت بڑا فراڈ بن جاتا ہے اکثر ایسا ہی ہوتا ہے اور پھر ان کو سمجھایا جائے تو کہتے ہیں کہ مولانا اس میں تو یہ کرنا ہی پڑتا ہے اگر جھوٹ نہیں بولیں گے تو یہ کاروبار ہی نہیں ہو سکتا تو بتائیے روزی کا رزاق اللہ تعالی ہے کہ نہیں ہے ہے تو جب یہ کہتے ہیں روزی کا رزاق اللہ تعالی ہے اور آپ سمجھتے ہیں اس کاروبار میں میں جھوٹ سے نہیں بچ سکتا تو کاروبار چھوڑ دیجئے اور اللہ پر بھروسہ کیجیے یوم القیامتی ماں کن تم فی کخ اور ضرور بضر اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت تمہیں بتائے گا ان تمام باتوں کو جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے اسی طرح کاروباری معاملات میں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ جو چیز خریدنی ہوتی ہے اس کے ہم ایب بلا وجہ بتاتے ہیں جان بوجھ کے بولتے ہیں یہ تو ایسی ہے یہ تو ویسی ہے اس کی کوئی تعریف اور تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں اور جو چیز بیچنی ہوتی ہے اس کا کوئی عیب جو ہوتا ہے وہ بھی بتانے کو تیار نہیں اور جھوٹی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں حالانکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ بیچتے وقت چیز کی جھوٹی تعریف کرنا اور خریدتے وقت چیز کی جھوٹی برائی کرنا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں لیکن ہم اسے کاروباری ٹیک اور سمجھداری اور ہوشیاری سمجھتے ہیں ولو شاہ اللہ امتم واشد اور اگر اللہ تعالی چاہتا تم سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا لیکن اس نے کسی کو مجبور نہیں کیا عقل اور شعور دینے کے بعد دونوں راہیں روشن کر دیں کہ وہ کون سی راہ پر چلتا ہے اگر ہدایت کی راہ پر چلتا ہے تو یہ راہ اسے جنت لے جائے گی یو دل یشاہ ہاں لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے گمراہ اسے فرماتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور اللہ ناراض اس سے ہوتا ہے جو گناہ کرتا ہے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کسی گناہ کی وجہ سے اللہ ناراض نہ ہو جائے وہ یا شاہ اور جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے والم کن تم تام اور ضرور بس ضرور تم سے پوچھا جائے گا ان تمام کاموں کے بارے میں جو تم کیا کرتے تھے خدو ایمان کم دخلم بئی اور اپنے معاہدے آپس میں دھوکہ دینے کے لیے نہ کرو یعنی معاہدہ کسی کو دھوکہ دینے کے لیے نہ کرو اگر تم دھوکے باز بن جاؤ گے تو تم ہو مسلمان اور جب مسلمان دھوکہ دے گا تو کافر جب یہ دیکھے گا کہ مسلمان دھوکہ دے رہا ہے تو اگر وہ اسلام کے قریب آ رہا ہوگا پھر بھی اس کے قدم پھسل جائیں گے فتض بعد قدم تو قدم مضبوط ہونے کے باوجود پھسل جائیں گے اور جو کافر اسلام کے قریب آ رہے ہوں گے وہ اسلام سے ہٹ جائیں گے تمہاری حرکتوں کی وجہ سے وَتَذُوقُ تزوق سو آ پھر تم عذاب چکھو گے بیما سدت تم ان اللہ اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کے راستے سے روکا یقیناً یہ آیت مسلمانوں کو ہلا دینے والی ہے کہ مسلمان چاہے نمازی ہو چاہے بے نمازی ہو چاہے مذہبی ہو یا چاہے مذہب کی گہرائی میں نہ ہو لیکن وہ یہ سمجھے جب وہ چلتا ہے تو لوگ اسے دیکھ کر یہ کہتے ہیں یہ کہ مسلمان ہے اور آج جو دنیا کے اندر کہا جاتا ہے کہ چوتھائی آبادی مسلمانوں کی ہے تو اس میں مسلمان تاجروں کا بھی حصہ ہے کہ ان کی دیانتداری داری ان کے سچ کو دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے سری لنکا میں اسی طرح برے صغیر میں جو مسلمان تاجر آئے ان کی دیانت داری کو دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے لیکن جب سے ہمارا کردار بگڑ گیا تو اب ہم اسلام کی تبلیغ تو کرتے ہیں لیکن کافی جب مسلمانوں کی حالت دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ یہ حالت تو بڑی خراب ہے اتنا فراڈ لیکن سارے مسلمان ایسے نہیں ہیں نیو میں ایک وہ ٹیکسی ڈرائیور تھا مسلمان اس نے بہت قیمتی بریف کیس جس میں سمجھے کئی ہیرے تھے جواہرات تھے اور بہت اس کی قیمت تھی وہ اس نے واپس لوٹایا اور پھر اس غیر مسلم خاتون نے جب اسے سو ڈالر انعام میں دینے کی کوشش کی تو کہا میں اپنی دیانت داری پر کوئی انعام لینا حرام سمجھتا ہوں تو میڈیا نے اس خبر کو پیش کیا تو ایسے بھی لوگ ہیں مسلمان لیکن آپ بتائیے اگر سارے مسلمان ایسے ہو جائیں تو کیا بڑی تیزی کے ساتھ اسلام نہ پھیلے تو یہ مسلمان خیال کر لے کہ ہماری غفلت کی وجہ سے کئی کافر جو ہیں وہ اسلام کی طرف نہیں آتے کسی طرح جو شخص مذہبی شخص ہے جسے لوگ مذہبی سمجھتے ہیں مثلا نمازی شخص ہے اسے تو بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ ہماری وجہ سے اور ہمیں دیکھنے کی وجہ سے اگر کوئی گناہ کرے گا اور دین سے اور مذہب سے دور ہوگا تو ہم کتنے محروم ہوں گے اور اگر کوئی ہمیں دیکھ کر دین کی طرف آ جائے گا تو ہمیں کتنا ثواب ملے گا کہ جب تک وہ اور اس کی نسلیں دین پر چلتی رہیں گی اور نمازی اور پرہیزگار رہیں گے ہمیں ان اللہ خوب خوب برکتیں ملیں گی والم آزاب اور تمہارے لیے بڑا عذاب ہوگا اس وجہ سے کہ تم نے ایک تو بدیاں کی دھوکہ دیا فراڈ کیا اور دوسرا اس وجہ سے کہ تمہارے عمل کی وجہ سے کئی کافر جو اسلام کے قریب آ رہے تھے وہ اسلام سے دور ہو گئے ان کے کفر کے بھی تم گویا کے ایک طرح سے ذمہ دار ہو اللہ تبارہ و تعالی ہمیں ایسا کردار نصیب فرمائے کہ ہمیں زبان سے کہنے کی ضرورت نہ ہو ہمارا کردار اتنا پیارا ہو کہ جو ہمیں دیکھ لے اسے خدا یاد آ جائے اور وہ ہمیں دیکھ کر مسلمان ہو جائے مفتی اعظم ہند اعلی حضرت امام اہل سنت کے صاحبزاد شہزادے حضرت مصطفیٰ رضا خان علیہ الرحمہ آپ کہیں محفل میں جاتے تو بیان نہ فرماتے آپ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ بیان نہیں فرماتے تھے اکثر آپ کہتے کہ جب لوگ بہت ضد کرتے تو آپ جا کر بیٹھ جاتے اللہ نے آپ کے چہرے پر وہ نور دیا تھا اور آپ اس قدر باعمل تھے کہ جب آپ کسی محفل میں بیٹھتے لوگ آپ کا دیدار کر کے کافل مسلمان ہو جاتے اور بے نمازی نمازی بن جاتے یہ ان کا عمل تھا ان کی پرہیزگاری تھی یہ نور تھا تو ہم صرف زبان کے غازی ہیں گفتار کے غازی ہیں کاش ہم کردار کے بھی غازی بن جائیں اللہ تعالی ہماری ذاکری اور باتنی اصلاح فرمائے اور ہمیں نیک اور پرہیزگار بنا دے ارشد فرمایا خلیل اشاد فرمایا کہ اللہ کے عہد کے بدلے میں تھوڑی قیمت کہ دنیا کی ساری دولت وہ تھوڑی ہے اسے حاصل نہ کرو اِنَّمَا عِنَّ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ان خیر اللہ کم ان کن تم اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانو ما دا کم جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فانی ہے ختم ہو جائے گا الله باقند اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے پس یہ تصور قائم ہو جائے کہ رب العالمین نے جو نعمتیں مومنوں کے لیے تیار کی ہیں وہ باقی رہنے والی نعمتیں ہیں حقیر قلیل بے وفا اور فانی دنیا کی حقیقت سمجھ کر ہم طویل ترین قبر و آخرت کی تیاری میں لگ جائیں ختم قدریہ شریف میں ایک وظیفہ پڑا جاتا ہے یا باقی انت باقی اس وظیفے سے پہلے ہم یہ درس سنتے ہیں کہ دنیا فانی ہے باقی رہنے والی ذات رب العالمین کی ہے تو بندہ فانی دنیا کے لیے اللہ کو ناراض کرے کس قدر انسان نادان ہے ماند جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا وہ فانی ہے باقند اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے صبر بھی آش سنی ماں یا اور ضرور ب ضرور ہم صبر کرنے والوں کو بہت ہی اچھا سلا دیں گے اس کاموں کا بدلہ جو انہوں نے کیا تو جو انہوں نے صبر کیا اس کام پر ہم انہیں اچھا سلا عطا فرمائیں گے صبر ایک تو مصیبت پر اور بیماری پر ہوتا ہے اور ایک صبر ہے عبادت پر صبر ہے اور ایک صبر ہے گناہ سے بچنے پر صبر ہے نفس کے حملے ہیں شیطان کے حملے ہیں اسے گناہ کی طرف راغب کر رہے ہیں ماحول اسے گناہ کی طرف لے جا رہا ہے لیکن بندہ ضبط کرے برداشت کرے صبر کرے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے نفس کے لیے صبح اٹھنا یہ ایک بھاری عمل ہے اور فجر کی نماز جماعت سے ادا کرنا ایک مشکل عمل ہے لیکن بندہ اس مشکل پر صبر کرے اور رب العالمین کی عبادات بجا لائے لیکن یہ بہت بڑی اس کے لیے فضیلت ہے اور بہت بڑی یہ کامیابی ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق خطاف رما واقعی گنا سے بچنے میں بسا اوقات بہت زیادہ برداشت کرنا پڑتا ہے مثال کے طور پر ایک شخص یہ خیال کرتا ہے کہ جھوٹ بول دوں گا تو اتنا زیادہ مجھے مال مل جائے گا لیکن وہ جب جھوٹ نہیں بولتا تو بظاہر وقتی طور پر مشکلات آتی ہیں اور کچھ نقصان ہو جاتا ہے اس نقصان کو وہ صبر کرتا ہے اور وہ کہتا ہے چاہے میرا کتنا بھی نقصان ہو جائے میں اپنے رب کی نافرمانی فرمانی نہیں کروں گا تو یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں اس کا اچھا بدل عطا فرماتا ہے مگر وقتی طور پر اسے مشکلات ضرور آتی ہیں اور وقتی طور پر ان مشکلات کو برداشت کر لیتا ہے صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دونوں جہاں کی کامیابی عطا فرمائے گا من عمین من ذکر او انثا کوئی مرد یا کوئی عورت کوئی بھی اچھے عمل کرے جبکہ وہ مومن ہو اچھے عمل کرنے والے کو اللہ تعالی کیا صلاح عطا فرمائے گا فرمایا فالانو یو خیاتن تو بتن ہم دنیا میں اسے بڑی پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے دنیا کا سکون چین اطمینان نیک شخص کو اللہ دارہ عطا فرمائے گا نجی اج رہی ماں کانو یا تو جو انہوں نے امال کیے ان امال کا بہت ہی اچھا بدلہ کل بروز قیامت ہم اسے دیں گے یعنی دنیا بھی اس کی سمر جائے گی اور آخرت بھی اس کی سمر جائے گی فعید قرآ ال قرآن جب تم قرآن کی تلاوت کرو فسٹ بلاہ منش کو رضیم تو تم اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود کے شر سے یوں تو ہر وقت شیطان مردود کے شر سے اللہ تعالی کی پناہ مانگنی چاہیے مگر جب قرآن پڑھا جاتا ہے اور جب کوئی شخص قرآن پاک میں غور و فکر کرتا ہے تو یہ شیطان پر بہت بھاری ہوتا ہے شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ بندہ قرآنِ مجید فوقان حمید کی تعلیم سے دور ہو جائے اور وہ غور و فکر نہ کرے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جب قرآن پاک پر وہ غور و فکر کرے گا تو بندے کے دل کی دنیا بدل جائے گی اس لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب قرآن پاک کے درس میں بیٹھیں تو نیند آنے لگتی ہے بدن سست ہو جاتا ہے اور درس سے باہر نکلیں اور جا کر بستر پہ لیٹ جائیں تو شاید ایک گھنٹے تک نیند نہ آئے لیکن قرآن کے درس میں شیطان غافل کرنے کی کوشش کرتا ہے اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بس اوقات ہمیں درو شریف پڑھنے اور ذکر کرنے کا ہوش نہیں ہوتا لیکن جیسے ہی قرآن پاک کے درس میں بیٹھتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ تصویر ہاتھ میں لیں درس قرآن پاک بھی سنیں اور ساتھ میں اللہ کا ذکر بھی کریں اگر آپ اس موقع پر اللہ کا ذکر کریں درود پاک پڑھیں تو یہ منع ہے اسے علماء نے سختی سے منع فرمایا کیونکہ درس قرآن پاک سننا یہ خود اللہ کا ذکر ہے تو اس پر توجہ دی جائے اور توجہ سے سننا ہم پر یہ لازم اور واجب ہے لیکن ایسے موقع پر انسان ذکر شروع کر دیتا ہے اور عام طور پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب گھر کے اندر درس قرآن کی کیسٹ لگائی جائے اور کوئی قرآن کا درس سننے کے لیے بیٹھے تو یوں بچوں کو کچھ نہیں ہوتا لیکن جیسے ہی قرآن و حدیث کی بات سننے کے لیے بیٹھے ہیں تو بچے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شیطان ہمیں قرآن کی تعلیم سے دور کرنا چاہتا ہے یہ رحمان ازاجل کا دشمن ہے لہذا یہ ہمارا بھی دشمن ہے ہمیں مقابلہ کر کے پوری کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالی سے دعائیں مانگنی چاہیے انشاءاللہ شاء تعالی کرم ہوگا اور ساری رکاوٹیں انشاءاللہ دور ہو جائیں گے مسلم کوئی گھر سے قرآن پاک میں آتا ہے اور اسے نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ آنا نہ چھوڑے بلکہ جہاں وہ بیٹھتا ہے اپنے برابر والے کو کہے کہ دیکھیں اگر مجھے نیند آنے لگے تو آپ مجھے ہلا دیجیے گا بہت زیادہ غلبہ ہونے لگے تو پیچھے جا کے کھڑا ہو جائے کھڑے ہو کر درد سماج کرے کھڑے کھڑے نیند آنے لگے تو جا کر منہ دھو کر آ جائے اعوذ باللہ میں الشیطان عظیم پڑھ لے لیکن اگر وہ درس میں آنا چھوڑ دے گا تو شیطان کامیاب ہو جائے گا لیکن اس طرح کرتا رہے گا آخر کار شیتان آجز آ جائے گا اور اس کا پیچھا چھوڑ دے گا روزانہ فجر کی نماز کے بعد جو گیارہ مرتبہ من الشیطان الرجیم اور گیارہ مرتبہ سر اخلاص پڑھ لے شیطان اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتا ان نہو لئی لہو سلطان جو ایمان والے ہیں اور جو اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں ان پر شیطان کا کوئی زور کامیاب نہیں ہوتا ان نما سلطان یا طل شیتان کا زور تو کامیاب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو شیطان سے دوستی رکھتے ہیں جب شیطان کی ایک بات آپ مان لیں گے تو پھر یہ آپ کو باتیں منواتا ہی رہے گا لہذا اس سے ہمیشہ کے لیے دوستی کا رشتہ توڑ دیجئے اسے اپنا دشمن جانیے اور رب العالمین کے فرمان کے مطابق زندگی گزاری ودین مشرقن شیطان کا زور تو مشرکوں پر غالب آتا ہے